اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوہے کا خون نہ کرنا اور اپنوہے کو اپن بستیوں سے نہ نکالنا پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو